بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبد وعز جند وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاد ابو مصعب سوري حفظه الله کی کتاب دعوت المقاومه الاسلاميه العالميه یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس الحمد لله آج پہلی فصل میں شروع ہونے کو ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور کتاب کو اچھے طریقے سے بحس خوبی ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے المقامہ ال اسلامی یا العالمیہ کا معنی ہے عالمی اسلامی مقابلہ جہاد اور دشمن کا سامنا کرنا جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کتاب کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں سات فصلے ہیں اور دوسرے حصے میں دو فصلے ہیں آٹھوی فصل اور نوی فصل اور اس کے ساتھ امت مسلمات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر زمانے میں بشارتیں بیان کی ہیں اور فتنوں وغیرہ کی پیشنگوئی کی ہے اس کا تذکرہ ہے پہلا حصہ جو ہے یہ تین باتوں سے مرکب ہے الجذور تاریخ ا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو جنگ ہے اس کی جڑیں کیا ہیں دوسری بات تاریخ کیا ہے پہلی بات یعنی اسباب کیا ہیں اس کے دوسری بات تاریخ اور تیسری بات تجربے کہ اس معرکۂ حق و باطل میں مجاہدین کا جو تجربہ رہا ہے وہ کیسا رہا ہے پہلی فصل واقع المسلمین علیوم یعنی اس زمانے میں مسلمانوں کے حالات کے بارے میں ہے دوسری فصل ان حالات کی روشنی میں شرعی احکام کے سلسلے میں ہے تیسری فصل عالمی نظام کی جڑیں اور کفر و باطل کے درمیان قابل سے جو جنگ شروع ہوئی ہے اور آج بش تک آ پہنچی ہے اس کا مختصر تذکرہ ہے چوتھی فصل میں تاریخی اعتبار سے رومیوں کے ساتھ ہماری جنگ اور اس میں طاقت کے توازن کا ذکر ہے پانچویں فصل میں انیس سو تیس سے دو ہزار چار تک اسلامی انقلابی تحریکوں کے احوال کا خلاصہ ہے چھٹی فصل میں انیس سو پینسٹھ سے دو ہزار چار تک مسلح جہادی تحریکوں کے حالات کا مختصر تذکرہ ہے ساتویں فصل میں مجاہدین کے اوپر آنے والے مسائل اور بحران سے نکلنے کے لیے پیش کی گئی تجاویز کا ذکر ہے خصوصی طور پر مجاہدین کی خوبیاں اور خامیوں کا بھی تذکرہ ہے اب آئیے ہم پہلی فصل میں اپنا در شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی ومن اردان ونحشره یوم الحمت عام سوریہا کی ایک سو چوبیسویں آیت ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور جو کوئی میری یاد سے منہ مو موڑے پس اس کے لیے خراب زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا نابینا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ان اشق الشقیا منیشتما علیہ فقر دنیا وادہ بلاخرا بدبختوں کا بدبخت یعنی انتہائی بد نصیب شخص وہ ہے جس پر دنیا کی غربت اور آخرت کی عذاب جمع ہو گئی ہو دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں یا معشر المہاجرین خم خصال اعوذ اعود ان ہی اے مہاجرین پانچ ایسی عادتیں ہیں جن کے بارے میں میں اللہ سے یہ پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ ان حالات تک کہیں پہنچ نہ جاؤ پہلی عادت ما ماں بہار قوم قطو حتى اعلنوا بها بدکاری کسی قوم میں ظاہر نہیں ہوتی حتا کہ وہ علانیہ اسے کریں الا طلو بت والاوجاع مگر وہ وبا تعاون اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لم تکن فی اللہ تلمفی اسلافین جو بیماریاں ان سے پہلے گزرے اسلاف اور بزرگوں میں نہیں تھی دوسری عادت وہ مانا قوم قومن علمی اور کوئی قوم ناپ تول میں کمی نہیں کرتی الب طلو بس وشدت وجور سلطان مگر وہ لوگ قہت، سخت مہنگائی مشقت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تیسری عادت ومام قومن زکات اموالم اور کوئی قوم اپنی مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں روکتی اللہ منی القطور من امینسما مگر ان پر آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے و لول بہا امو لم یوم اور اگر مال مویشی یہ جانور وغیرہ نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ برسائی جاتی چوتھی بات ولا خر الحد اور کوئی قوم وعدہ خلافی نہیں کرتی و منگئی رحیم مگر اللہ تعالی ان پر باہر سے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے باد مفی پس وہ دشمن آ کر ان کے ہاتھوں میں سے بعض چیزوں کو لے جاتا ہے پانچویں بات وما لم تامل امتحم اللہ حفیع کتابیں اور ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے اللہ جال بین شدیدہ مگر اللہ تعالی ان کے درمیان آپس کی جنگ سخت کر دیتے ہیں ان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تیسری حدیث لا تم سات و حت یا وار الفشو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بری بات اور برے اعمال پھیل نہ جائیں اور کنجوسی عام نہ ہو جائے وہ یو خو ان قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک امانت دار آدمی کو خائن اور خیانت کار انسان کو امانت دار نہ کہا جائے معیار بدل جائیں گے و تہلکل و رولو و اور وہ خلاق ہلاک ہو جائیں گے اور تحوت غالب آئیں گے اس وقت قیامت قائم ہوگی کالو یا رسول اللہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تحوت اور و کیا چیز ہے قال الجو ہن سراف ہوں لوگوں کے اندر معزز اور قابل احترام لوگ شریف لوگ ان کو وعول کہا جاتا ہے وہ تحوت الدین قانو تحت اقدامی سعید علم اور تحوت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے ہوتے تھے ان کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا یعنی علامات قیامت میں سے ہے یہ کہ شرافہ ہلاک ہو جائیں گے ظاہری طور پر ہو یا مانوی طور پر ہو اللہ عالم اور جو کمینے قسم کے لوگ ہیں وہ غالب آ جائیں گے وہ حکومتوں پر ہوں گے یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں الفصل الاول واقع المسلمین علیم یہ آیات اور احادیث استاذ محترم نے بطور تبرک ذکر کی تھی اب فصل اول میں ہمارا درس شروع ہے یقول اللہ سبحان اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له اور جو کوئی ہماری یاد سے ہمارے ذکر منہ مو موڑے گا بس اس کے لیے بدترین زندگی ہوگی ورنہ شروع ہو یوم اور ہم اسے قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا کال عرب بلی تنی قد کم تو تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں اس حالت میں اٹھایا جبکہ میری آنکھیں تو ٹھیک نہ نابینا حالت میں آپ نے مجھے کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں بینا تھا کالا کا دلی کا اتت کا آیا تو نہ فنسی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بالکل اسی طرح ہے تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں تم اسے بھول گئے تھے تم نے اسے بلا دیا تھا وہ قیدا علی اس طرح آج تم بھی بلا دیے جاؤ گے آج تمہاری طرف کوئی نہیں دیکھے گا کوئی تمہارا خیال نہیں کرے گا جیسے تم نے بلا دیا تھا اسی طرح آج تمہیں بھی بلا دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور امام اور امام ابو عبداللہ حاکم نشاپوری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ان اشق العشک منجتما علیہ فقر دنیا وادہ بلاخرا انتہائی بد نصیب شخص وہ ہے جس پر دنیا کی تنگی اور آخرت کا عذاب اکھٹے ہو گئے ہوں دنیا میں بھی تنگ دست غربت اور فقر و فاقہ کی زندگی گزاری اور آخرت میں بھی نعوذ باللہ اللہ کا عذاب اس کا منتظر ہے یہ انتہائی بد نصیب اور انتہائی بدبخت اور کمبخت انسان ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے و الحقیقت الیس او جزا وسفی واقع اکثر المسلمحدیث استاد محترم فرما رہے ہیں کہ اس آیت اور اس حدیث میں جو حالت بیان کی گئی ہے وہ اس زمانے کے مسلمانوں کی مختصر ترین تشخیص ہے حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کے حالات اس زمانے میں بالکل اسی طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی زندگی جو ہے خراب کر دی ہے اور دنیا میں بھی وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت میں بھی نعوذ اللہ اللہ کا عذاب اور جزا و سزا ان کا منتظر ہے اس زمانے میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں انہیں ہم تین مرکزی نقطوں میں تقسیم کریں گے پہلا نقطہ رحاب الدین ان دا اکثریت المسلمین اکثر مسلمانوں کے ہاں سے دین کا چلے جانا دینی اعتبار سے مسلمانوں کا بگڑ جانا دوسرے نمبر پر رہاب الدین لد الغالبی کا من مسلمانوں کی اکثریت کا دنیا سے ہاتھ دو بیٹھنا دنیاوی اعتبار سے اقتصادی اور معیشت کے اعتبار سے بھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تیسرا عنوان ہے